ایک نیا سفر ایک نئی منزل, منزل, منزل, تھی, منزل اور ایک نئی امید ہر ایک نئی امید ہر ایک نئی امید برسوں سے جس سفر کی عاشق اولیاء کے دل میں تمنا ہوتی ہے بغداد شریف کی حاضری ہو جو جس کا مرید ہوتا ہے اس پیر کی بارگاہ میں حاضری کا اسے کیوں نہ جھی چاہے ہماری خوش بختوں کی مہراج ہے ایک تیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰوں کے مقدس شہر مود محلّہ میں ہماری حاضری ہوئی ہے مجھے بوداد تمام اسلام میں کوشش کریں کہ ہم روزانہ گیارہویں شریف کی نسبت سے گیارہ 11 گیارہ سو بار دروجے پار پڑھیں اور پاس کئی سارے ضوابط کی بھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے سفر میں ہمیں یہ برقع نہیں رہیں گی نیت یہ بھی ہے کہ روزانہ انشاءاللہ اجتماعی طور پہ ختم قادریہ بھی کریں گے ان اللہ محمد علی سے اللہ صلی اللہ تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے میری براد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور اب ان کے روزے پر حاضری کا وقت ہے آج بڑی گیارہویں شریف ہے بغداد شریف میں اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں کئی اسلامی بھائیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں خوشبو لگائی ہے اچھی نیتیں کی ہیں انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر کرنا ہے جو دور سے ارض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا بنگتا پھرتا ہے مارا مارا انشاءاللہ شاء آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے انشاءاللہ اللہ ان سے عرض کرنا ہے کیونکہ ان کے مرید ہیں نا کہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا انشاءاللہ اللہ اور یہاں جب بھی دنیا میں سفر کرتے ہیں بہت سارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں ایک عجیب سا ایکسپیریئنس اس طرح کے ممالک میں ہوتا ہے آپ نے شاید پچیس ہزار روپے کی نوٹ نہیں دیکھی ہوگی تو اس وقت آج یو سمجھ لیجیے کہ جنوری دو ہزار سترہ میں کم کم و بیش ریٹ یہ ہے کہ اگر سو ڈالر دیں تو ایک لاکھ پچیس ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار عراقی روپئے مل جاتے ہیں تو یہاں بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں ہزاروں روپے کی ہیں یعنی اگر آپ کو شاید چائے یا بسکٹ وغیرہ لینے ہیں تو شاید وہ دو تین ہزار روپے کے ہوں گے لیکن دو یہاں کے اور میں گے تو نارملی ٹیکسی کا بل بن جاتا ہے تو حساب کرنے میں کچھ مشکل ہوگی لیکن یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے اب ہم حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں امید ہے کہ دنیا بھر کے زائرین بھی ہوں گے اور ہزاروں عاشقان رسول سنائے وہاں ہوں گے سارے مدنی قافلے والے نیت کریں کہ انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے خوب ذکر و اثکار کرنا ہے اللہ نے چاہا تو جس کے لیے ممکن ہو وہ وہیں غوث پاک کے دربار میں ختم قادریہ بھی کرے نوافل بھی پڑھیں تلاوت قرآن بھی کریں مدیچر کے ناظرین ہماری نیت تو ہے کہ بڑی گیاروین شریف کیسے یہاں منائی جاتی ہے یہاں کیا سما ہوتا ہے اس کے مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں میرے لیے بھی زندگی کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے حاضری تو ہوئی ہے غوث پاک کے دربار میں لیکن گیارہویں شریف کی رات اتنے بڑے یوسف جی کے تعداد میں زائرین کی موجودگی میں پہلی بار آنا ہوا ہے انشاءاللہ جنہوں نے بلایا ہے انشاءاللہ وہی خیال رکھیں گے وہی کرم فرمائیں گے کیا کہتے ہیں تیاری ہے انشاءاللہ دل کی کیفیت بدل نہیں رہی ماشاء اللہ عزیب ماشاءاللہ ہے الحمد للہ دنیا بھر کے لیے آج کی رات واہ واہ واہ اور ہم اپنے آپ بولا کے دربار پر حاضر ہو رہے ہیں ہم سب کی حاضری اپنی بڑی خوبصورت بات کی غوث غوثین جو ہے نا جنات اور انسان کی جمع کو کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کے لیے فریاد رس ہیں بلکہ جنات بھی آپ کے مریض جنات آپ کے ہاتھوں پر مسلمان بھی ہوئے مرید بھی ہوئے وہ بھی فیض پاتے ہیں جب ایسا دربار ہو تو ہماری ادب کا عالم کیا ہونا چاہیے کیفیات کیا ہونی چاہیے اللہ کو شوق کے ساتھ یہ حاضری نصیب فرمائے مقبول حاضری عطا فرمائے غصے پاک کے سچے مریدوں میں ہمیں شامل فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ, علی محمد صل اللہ علی محمد ندی ضلع کے ناظرین ہم نے الحمدللہ عربی رسائل مکتبۃ المدینہ سے ہم کافی تعداد میں لے کر آئے ہیں اردو رسائل لے کر آئے ہیں اور انگلش رسائل لے کر آئے ہیں اور یہ ہماری عادت ہونی چاہیے دنیا میں جہاں بھی جائیں ہمارے ساتھ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہوں اور بالخصوص ایسی جگہ جائیں جہاں دنیا بھر سے آشقان رسول جمع ہوئے ہیں تو یہ نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہت آسان اور بڑا اچھا ذریعہ ہے اور ویسے بھی ہم نیاز تو کرتے ہیں نا تو نیاز کھانے کھلانے ہی کا نام تو نہیں ہے اور بھی بہت سارے نیک کام کے ذریعے نیاز کی جا سکتی ہے تو ہمارے الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے نیاز کی نیت سے یہ رسائل الحمدللہ بڑی تعداد میں ہم لے کر آئے ہیں اور اللہ نے چاہا اس کو یہاں تقسیم کریں گے میں اسی لیے لیدر ساکس پہنے ہیں کہ نارملی ٹھنڈی جگہوں پر جو ہے نا اس کے ایک دو فائدے ہیں اگر آپ ٹھنڈے فرش پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو سنجا وغیرہ کی حاجت ہوگی آپ زیادہ دیر نہیں رک سکیں گے دوسرا لیدر سافٹ کا جو چمڑے کے موزے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اگر اس کا شرعی مسئلہ معلوم ہو تو بزو میں بہت آسانی ہو جا سکتی ہے ساتي من صوني تقولتم لخمرتي نحبي ثاني عقوا مشد نحميكم بين الموالي اي المدد يا موسى يا المدد المدد المدد المدد المدد المدد سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں مدنی قافلے کے شرکہ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے راستہ بھر درود و سلام کی سدائیں ہوں اپنی کیفیات بنائیں کہ ہم کس دربار میں جا رہے ہیں جو غس السکلین ہیں جو اولیاء کرام کے سردار ہیں علماء کہتے ہیں کہ آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی آل ہے آج ہم اس در پر ان کے ارس کی رات بڑی گیارہویں شریف کو حاضر ہونے جا رہے ہیں نہ جانے کس کو کیا عطا کر دیا جائے کس کی کیسی جولی بھر دی جائے نہ جانے کتنے اولیا کرام آج موجود ہوں گے تو ہمیں ان تصورات کے ساتھ وہاں حاضری دینی ہے ممکن ہے کہ وہاں ایسے معاملات بھی ہوں جو شرح درست نہ ہوں تو ہمیں نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے کانوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنا آج کی رات کا وقت خوب عبادت میں گزارنا ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ایک دوسرے سے بےگانے بھی ہو جائیں ہم ایک دوسرے سے بھی گفتگو نہ کریں بلکہ جتنا ہو سکے درود و سلام میں نوافل میں ہو سکے موقع ملے تو تلاوت قرآن میں آ, اس میں وقت صرف کریں تاکہ خوب اس کی آج رات کی برکتیں لوٹیں اچھا اسی طرح چونکہ مدنی قافلے کے اسلام بھائی جا تو ساتھ رہے ہیں ہو سکتا ہے واپسی میں آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ نے ہوٹل کا کارڈ تو لے لیا ہے تو واپسی میں ٹیکسی کرا کر بھی آپ آ سکتے ہیں ابھی ہماری پہلی نیت یہ ہے کہ رات دو بجے ہم اپنی بس کے پاس جمع ہوں گے اپنے گروپ کے اندر واٹس ایپ گروپ میں بھی توجہ رکھیے گا وہاں بھی کوئی میسج آ سکتا ہے ورنہ آپ بس کے پاس دو بجے آئیں گے اور اگر دو بجے سے زیادہ بھی رُکنے کا جی چاہا تو آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا کہ اتنی تاخیر مزید ہو سکتی ہے کوشش تو کریں کہ ساتھ رہیں لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائیں یا کسی کو جلدی واپس بھی آنا ہے تو وہ ٹیکسی کے ساتھ ہوٹل واپس آ سکتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ الکارے کرم کو اسلامی بھائیوں سے پاک کے دربار کے نظارے لوٹھی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت منظر ہے داد کن انداد کن بندی غم آزاد کن در دینو دنیا شاد کن در دینو دنیا, دین دنیا شاد کن یا غوث سے رب کی نعمت اللہ کی رحمتان ملایا ولایت السلام علیکم سب کو گیارہویں شرح مبارک ہو ماشاء اللہ شاملہ جو سروں سے بدمالا تیرا وہاں کیا برتا بے کے بالا تیرا اونچوں اونچو سروں سے بدمالا تیرا مدری چل کے ناظرین ابھی ہم ایک شیر پڑھ رہے تھے بس میں یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا بوس پاک کا چھٹکا ان کی نیازیں پاکستان میں تو کھاتے رہتے ہیں ابھی ہم جب بس سے اترے تو ایک اسلائب ہے ہمارے بدری کافلے میں تو کہنے لگے لنگر خانہ تو ہم جس گیٹ سے جا رہے نا وہاں سے بہت دور ہے پورا کراس کر کے جانا پڑے گا لیکن آئے کہ سخی کے در پر ہے داخل ہوئے تو پہلے ہی لنگر کا انتظام ہو گیا ہے تو یہ بلوں کی شان ہے بزرگوں کی شان اوز, اوز, اوز ہے فکیروں کو بلایا ہے غلاموں کو بلایا ہے تو ان کرم نوازی بھی وہی فرمائیں گے سارے سہم تشریف رکھیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بسم اللہ وهو انسمائی العليم, العليم بسم اللہ برکۃ اللہ السلاۃ وسلام علیہ نبی اللہ, اللہ والا بھی يا, يا نور اللہ تمام اسلام نیت کرے ان شاء اللہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھاؤں گا بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کیا ہے اب سیدھے ہاتھ سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ سنت کے مطابق بیٹھ کر ہر ایک دو لقموں پر یا واجدوں کہتے ہوئے کھاؤں گا یا اللہ از اجل جنہوں نے ہمیں کھلایا انہیں دانے دانے کے عوض جنت کے اعلیٰ میں وجات کھلا اور جنہوں نے ہمیں پلایا انہیں کترے کترے کے عوض نبی پاک علی السلام کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرما صرات والسلام علی یا نبی اللہ عالی کا وسعب یا نور اللہ المدد گ المد یا وہ سیا گ المد المدد آؤ رہے ہیں ہاتھ میں ہاتھ میں نے ہے میرے ہاتھ ہے لاج یادماس پاس میں ساری زندگی پڑتا رہا یا اللہ بروزیا پاک کے گلابوں میں اٹھانا رات ہے آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں آپ ہی کا پرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناگاروں کے لیے ہوں اس پاک آپ کے گناہ گار مرید آئے ہیں تمہاری جھولی بھر دی ہے کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا مکتا گرتا ہے مارا مارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہو تمہارا میں مرید ہو تم اور آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آج آپ کے عرص کی رات ہے کسی خالی نہ لوٹائیے سب کی جھولیاں بھر دیجیے ماں ہما محتاج تو حاجت رواں ماں ماں محتاج تو حاضر رواں المدت یا ہو سے اعظم سید مشکلات عدد سارے ماں المدن یا غوث آزم تیر ماں امداد کن امداد کن ازمند غم آزاد کن سربیر و دنیا شاد کن یا غوث آزم سر یا شبدیر یا شبر یا عثمان یا حیدر سب خیر آور یا حبیر یا شب شرخ، یا سید شاہ سلطان, سلطان شیخ عبد القادر جی سید جب کے قریب ست ہم سب کی حاضری قبول بول پڑھاؤں گی بازار غوط پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہمیں صدقہ عطا پڑھوں اے اللہ جو بیمار آئے ہیں اچھا عطا کر دے بے روزگار آئے ہیں حلال طیب روزگار عطا کر دے بے اولاد آئے ہیں نیک سالے اولاد عطا کر دے اولاد والے آئے ہیں ان کی اولادوں کو والدین آنکھوں کا نور بنا دیں احل سب کی جھولیاں بھر دیں المصالي فقلت لخمرتي نحبي تعالي فقال الحب كاسات المصالي فقلت لخمرتي نحبي تعالي مدار <تصفيق> کن ہنداد گن رس بندے گماد کندر تینوں دنیا شاد کندر تینوں دنیا شاد کنیا سے دند درداد کن ہند گن سے ہاتھ میں ہاتھ میں کل در تینوں دنیا شاد کل در تینوں دنیا شاد پنیا سم کر